الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى عبداه وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الصلاتين ثم قد قال الى اخر هي جی. احناف وغیرہ کے دلائل چل رہے ہیں جمع بین الصلاطین کے حوالے سے کہ کیا دو, دو ماضروں کو جمع کرنا حقیقتا ایک ہی وقت میں جائز ہے یا نہیں تو احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ منطلفہ اور کیا نام اس کا اللہ کر کے علاوہ جمع بین الصلاطین جائز نہیں ہے حقیقتا ہاں اس طرح جائز ہے کہ ایک نماز کو وقت کے آخر میں پڑھنا اور دوسری نماز کو کیا کر کے مقدم کر کے اول وقت میں پڑھنا جس کی گنجائش ہے عام حالات میں اس کی بھی گنجائش ہو ضرور ہے بہتر اگر چاہیے ٹھیک ہے اس پر آپ کے سامنے تین دلیل سامنے آ چکی ہے چوکی دلیل یہاں سے ہے بہار ابن وباس یہاں سے نمبر چار دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ ابن بات وضی اللہ ہم سے پوچھا گیا کہ نماز کا پھوت ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ لا وقت و بخرا وقت اس تک تک نماز فوت نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے کیا فرمایا اس وقت تک نماز پوت نہیں, نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے تو آپ کے اس فتوے سے آپ کے جواب سے معلوم یہ ہوتا ہے ہر نماز کا الگ الگ وقت ہے دوسرے وقت دوسری نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا پہلی نماز کا وقت پہلی نماز کیا ہو گئی موت ہو گئی ادا ہو گئی اب وہ ادا ادا نہیں ہو سکتی بات آئی سمجھ میں حالانکہ خود حضرت ابن عباس علی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع بین کی روایات نقل کی ہیں اور اب خود یہ فرما رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع بین جمعین سے یہی جانا یہی سمجھا کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو ادا نہیں کیا جا سکتا البتہ یوں جمع کیا ہے کہ ایک پہلی نماز کو موخر کر کے اور دوسری نماز کو مقدم کر کے پڑھا ہے ٹھیک ہے ان هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بين الصلاتين انه اپ صلى الله عليه وسلم سے اس طرح کی روایات داخل کی ہے اذا ثم قد قال پھر اپ نے یہ بھی فرمایا وہ کیا محدثن ابو قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا سفيان بن عويمر عن ليث عن عن ليث عن تابوس عن ابي رضي الله تعالى عنهما قال کیا فرمایا لا يفوت صلاه حتى يديء وقت اخرى نماز وقت تک کوئی بھی کوئی بھی نماز پھوت نہیں یہاں دوسری نماز کا وقت آ جائے حتی وقت دوسری کا وقت آ جائے تو کیا مطلب دوسری کا وقت جب آ جائے گا تو پہلی کیا ہو جائے گی خود بہت خوش ہو جائے گی اب اللہ تحویس پر اپنے نقد لگانا چاہتے ہیں کیسے وار کرتے ہیں تو اخبار ہے یہ انہوں نے بتایا کہ انا اللہ مجی وقت بہادر صلاحی کہ ایسی نماز کے وقت کا آ جانا بہادر جو اس سے پہلے بھی ایک نماز تھی فوت عملہ دوسری والی نماز کا کے وقت کا آ جانا پہلے والی نماز کے لیے فوت ہو جانے کا سبب ہے بس جیسے دوسرا وقت آئے گا پہلے والی نماز کا وقت فوت فوجی نماز پہ سے ثابت ہوا کہ انما کہ جو سمجھا جو, جو بھی سمجھا وقت اس کے برخلاف ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جائے جو بھی سمجھا ہے وہ کیا ہے احدا وقت خلاف اس کے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جائے. یہ احناف کی جمع کی عدم جواز پر نمبر پانچ ابو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو کا فتبہ نقل کیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کیا رحمت صلاح نماز میں کیا ہے کمی کیا کم ہے آپ نے فرمایا وقت سے نماز میں کوتاہی یہ ہے کہ اس کو کتنا وفر کر دینا یہاں تک نماز کا فخر آ جائے دیکھیے ذرا اللہ نے بھی فرمایا سنا قال نماز میں یہ کیا ہے؟ قال آخر کہ نماز کو مؤخر کیا جائے حتی جی تک نماز کا وقت آ جائے یہ کیا ہے ہوتا ہی ہے تو معلوم ہوا نماز کا وقت الگ الگ ہے دوسری وقت دوسری نماز کا وقت جب آ جائے گا پہلی نماز کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آلو وقت ربی رسول یہاں کس کو بیان کر رہے ہیں اعتراض کو اشکال کو اشکال کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مواقع نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پہلے دن نے اثر کی نماز پڑھی کب نسل اول پر آپ نے پہلے دن نسل اول پر کون سی نماز پڑھی اصر کی نماز پڑھی جب دوسرا دن آ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز نسل اول پر پڑھی ٹھیک ہے دوسرے دن تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں نمازوں کا کیا ہے وقت ہے مثل اول پہلے دن اثر پڑی ہے دوسرے دن کیا پڑی ہے زہر پڑی ہے آئی بات سمجھ یہ اشکال ہے شوافات کی طرف سے مخالع اولا والے جو ہے اس کا جواب موافیت جو میں گزر بھی چکا ہوا ہے آپ کے علم میں ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا جواب تھا جواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کو مثل اول پر پڑھا لیکن جو دوسرے سے زہر کی نماز پڑھی ہے وہ مثل اول سے تھوڑا پہلے مثل اول سے تھوڑا پہلے باقی جو اس کو مثل اول کہہ دیا اس سے مراد قرب ہے قرب ہے مثل اول کے قریب قریب یہ جواب پہلے کیا ہوا تھا گزرا تھا یہاں پر کسی جواب کو ذکر کیا اور کہہ بھی دیا کہ یہ جواب جو کہ مصروف ہے دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ بلکہ وہ دلیل بھی ہے مستقل طور پر وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے دو کے درمیان ایک وقت میں ایک دن میں آپ پہلے پہلے وقت میں نمازوں کو پڑھا دوسرے دن میں آخری آخری وقت نے صلاح اب اگر دونوں نمازوں کے لیے وقت اگر آپ ایک متعین کر دیں گے تو پھر جملے کا کوئی معنی ہی باقی نہیں بچتا خیر یہ دلیل مجھ سے مستقل طور پر آ رہی ہے چھوڑے سے دیکھیں ذرا اشکال کو اس کا جواب اشکال پہنے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا دل کہ اس بات پر, پر جمع حقیقی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ کی صلاح تھے جب آپ سر پوچھا گیا نمازوں کے اوقات کے بارے میں آپ نے سایہ کی کی مطلب کیا ہو گیا اس کے ایک مثل وقت اللحمہ دونوں کے لیے کیا ہے وقت ہے سوال میں آگے یہ اشکار ہے اپنی کتابوں میں ضرور لکھا کیجیے اپنے اعتبار سے اپنے سمجھ کے لیے یہاں سے جواب ہے اس بات میں کوئی دلیل نہیں چیز کو واضح کرے جو تم نے یعنی اس میں آپ کے لیے کوئی دلیل اس بات پر نہیں وہ کیسے لہن حاصل میں لو اس لیے کہ یہ حدیث یہ احتمال رکھتا ہے آپ کا یہ عمل اور آپ نے دوسرے دن زہر کی جرم پڑھی ہے کی قرب الوقت اس وقت کے قریب قریب جب جہاں جس وقت آپ نے اثر کی، نماز پڑھی تھی وقت ذکر آزاد اور تحقیق ہم اس بارے میں ذکر کر چکے ہیں پہلے اور خود جو صفی ہے فی باب مواقع اور اس پر جو دلیل تھی دلیل بھی نہیں بلکہ دلائل گزر چکے باب مواقع ٹھیک ہے جی تو یہاں تک پانچ دلیلیں گی نمبر چار غلط نباس کا فتو نمبر پانچ محرا کا فتوا اور اس کے بعد ایک شکار اور اس کا, کا جواب پانچ دریلے ہاں آپ کے سامنے آ چکی ہیں نمبر چھ دریلے بال فرم اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ دو نمازوں کا وقت کیا ہے ایک ہی ہے دو نمازوں کا وقت ایک ہی ہے تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دنوں کا عمل ہے اور پھر آپ نے دو دنوں کے بعد امین نے جو آ کر دو دنوں میں مختلف وقت میں نمازیں پڑھانے کے بعد جو یہ فرمایا کہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں کے درمیان میں نماز کا وقت ہے یعنی کچھ ایک نماز کا وقت ہے اگر آپ نے دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی وقت عام کر لیے ظہر و زوال سے لے کر وہ اس قرار شمس تک اگر آپ یہ کہیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہوا کہ مابین دو انتہائی مقرر ہے, ہی نہیں ہے. لہذا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مابین یہ ساری کی ساری روایات اپنے محل اور اپنے مانا پر کبھی بیٹھیں گی جب جمع حقیقی والے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور مطلب لے لیا جائے جو ہمارا مخالف کہتے ہیں پھر ان دو وقتوں کا تو ہی ہی نہیں رہتا انتہا کہاں رہی ایک بار یقین کا دلیلات سلامات دوسرے نمبر پر غلام یقن ضالع کا دلیل اور اس صورت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ کہ تمام نمازوں میں سے ہر نماز منفرد الگ ہے یہ بالکل اس پر کوئی دلیل نہیں باقی رہے گی کہ وہ ایک وقت کے ساتھ خاص ہے غیر غیر وقت سلوات نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس کا وقت ہے اصول تو یہ ہے نا کہ ہر نماز کا وقت الگ ہے دوسری نماز میں اس میں جائز نہیں اگر آپ کی یہ بڑی بات تسلیم کر لی جائے کہ ایک وقت میں دو دو نماز ہے جواب حقیقہ حقیقت جو حقیقتاً جائز ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی نماز کا کوئی وقت خاص متعین وقت نہیں ہے کہ جس میں بقیہ نمازیں جائز نا ہوں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے زلیل نمبر چھ زلیل نمبر سات وحج و ابن اباس ندی اللہ وطح کو مجموعہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے جو نماز کے اوقات کے حوالے سے پہلے آپ صلی اللہ وسلم سے نقل کی پھر دونوں نے جو فتر جاری کیا ہے وہ تفریح صلاح کے حوالے سے کہ نماز ہو جاتی ہے کب بہتری نماز کا وقت آ جاتا ہے جمع سے مراد جہاں جہاں جمع کی روایات ہیں جمع سے مراد جمع کیا ہے سوری ہے حقیقتا نہیں ہے تو جب یہ والا احتماد لے لیں گے اور اس کو اختیار کریں گے تو تمام کے تمام جتنی بھی روایات ہیں سارے کے سارے مانی کیا ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے دیکھیں اور دوسری صلی اللہ علیہ, وسلم في ان کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے حوالے سے نے کہا وہ تقریب کی صلاح کیا ہے کہ نماز کو اس حد تک چھوڑ دینا حد تہ خلا وقت اللطی وقت داخل ہو جائے جو اس کے بعد یعنی اس نماز کا وقت داخل ہو جائے جو اس کے بعد بڑی نماز ہے یہ تفریح کی صلاح ہے ان دو مدار کے فتح سے یہ ثابت ہوا کہ سلاط من سلامات خلاف وقت سلاط لطی باد کہ ہر نماز کا جو وقت ہے نمازوں میں سے وہ اس نماز کے وقت کے خلاف ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے یعنی ہر نماز کا وقت الگ ہے اور وہ وقت اس کے خلاف ہے جو اس کے بعد نماز آ رہی ہے بہاغ بہاغل باب نئے طریقے بس یہ وجہ ہے اگر اس کو اختیار کر لیا جائے کس باب کے اندر تو تمام کے تمام اثار کا معنی کیا ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے ٹھیک سات دری ہے آٹھویں دریل دری گئے عقلی ہے نزری ہے جو نظر کہاوی صحیح تمام کہاوی احمد فرماتے ہیں کہ فجر فجر کی نماز کے حوالے سے سب کا اتفاق ہے کہ فجر کی نماز کو اس کے وقت سے پہلے یعنی سلو و سے پہلے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے اور طلوع شمس کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے یعنی اس کو نماز کا وقت نہیں کہا جاتا تو جب فجر کے حوالے سے سب کا اتفاق ہے تو ظہر اور اثر اور مغرب ورشات کے اندر بھی ہم یہ اصول جاری کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہر نماز کا وقت الگ ہے اكسی وقت, اكسی ایک نماز کو دوسرے کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے یہ کہنا چلا تو صبح کی نماز پھیلائی امبا بھی, بھی, بھی دلات دلات مناسب نہیں ہے کہ ہم تو قدم اعلیٰ وقت ہے اور اعلیٰ تو جائز نہیں بلکہ کہنا چاہیے نہ ہیر کیا ہے نہ دوسری نمازوں کے لیے, پر کے کے لیے فَنَّذُرُ عَلَى پر اس پر غور و فخر کرنے غور و فکر کرنے سے ایسے ہی وہ بقیہ تمام نمازوں میں بھی ہر ایک نماز اپنے وقت کے ساتھ خاص ہو دوسری نماز کے علاوہ جائز نہ ہی ہوگا کہ اس نماز کو بخر کیا جائے وقت وقت سے بڑا تقدہ مقابلہ اور نہیں اس وقت سے پہلے اس کو کیا کیا جائے مقدس کیا جائے یہ دلیل نقلی دلیل فینفہ یہاں سے ایک کر رہے ہیں کہ چل آپ نے فنائل کا ڈھیر لگا دیا لگا دیا تو اب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ جمع بے حقیقت جمعین حقیقت جائے نہیں ہے ٹھیک ہے مان لیا ہم نے بس لیکن پھر سوال پہلے یہ ہوگا کہ آرفہ میں اور اسی طریقے سے مصطلفوں کے مُعطلٌ عرَفَ عرَفَ اور وہاں پر نمازوں کو کیوں جمع کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خاص طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے وہ خلاف نسل ثابت ہے صرف اور صرف اور عرفات کے لیے ہے اور اب محدثین کا سب کا اس پر اتفاق ہے اگر مزدلفہ اور ارافات میں کوئی امام ان نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھائے گا تو سب کا اتفاق ہے کہ اس امام نے برا کیا ان نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھائے گا جمع نہیں کرے گا تو اس نے برا کیا لیکن اس کے علاوہ مصطلفہ اور ارفات کے علاوہ سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی امام کوئی بھی نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھائے گا تو سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا اور اگر اور عام دنوں میں نمازوں کو اپنے وقت سے موخر کر کے کوئی پڑھے گا یا پڑھائے گا تو سب کا اتفاق ہے تو اس نے کیا کیا برا کیا تو خلاصہ یہ کہ یہ خلاف قیاض نصر ثابت ہے یہ صرف اور صرف منتخب اور کے کی لاتے ہے اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس نصر ثابت ہو غیر کو کبھی اس پر قیاس نہیں کیا جاتا یہ اصول اور ضابطہ ہے ٹھیک ہے چلیے اللہ بھی بھی جمع اگر اطراض کردر یعنی لہو لہو ہم, ہم نے یہ دیکھا کہ اجماع اتفاق ہے کہ اندر امام کہ امام نماز کا میں لو میں اگر ظہر کی نماز کو اپنے وقت میں پڑھے اور اثر کی نماز کو اپنے وقت پڑے تمام ایام میں فی اور مغرب اور عیشہ میں بھی ایسا ہی کرے کرے؟ اپنے اپنے وقت نے کی سائر میں پڑھے کما صلاحیت میں جیسا کہ عام دنوں میں کیا جاتا تو کانا مسیح عرفہ کے اندر زہر اور عصر کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا مسطلفوں میں مغرب اور عشاء کو اپنے اپنے وقت میں نے نے پڑھا تو اس امام نے کیا کیا کانا مسیح برا کیا کی؟ لیکن فعل وہ مقیم اگر اس امام نے ایسا کیا زہر اور عصر کو اپنے اپنی جگہ پر پڑا اپنے وقت میں پڑھا مغرب اور کو اپنے وقت میں پڑا او و کہ حالت قیامت نہیں تھا حالت سفر میں تھا لیکن وہ اور مصلفہ کے علاوہ تھا يكن ان و معلوم یہ ہوا کہ اور مصلفہ یہ دونوں کے کیا ہیں خاص ہیں اور ان کے علاوہ جو حکم ہے ان کے علاوہ کرنا. اب تمام کی تمام روایات کو جمع کرنے سے پتا یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کیا وہ کہتے تھا موخر کر کے پڑھنا بتاجر الآخر اور باغ بلی کو کیا کرنا جلدی کر کے پڑھنا یہاں آٹھ دلیل اور آخری دلی جس کو کہتے ہیں صحابۂ کرام کا عمل کہ وہ بھی جمع کیا کرتے تھے وہ بھی جمع کیا کرتے تھے دو نمازوں کو لیکن کیسے کیا کرتے تھے پہلی نماز کو کے اور بعد نماز کو کیا کر کے مقدم کر کے دیکھیے ذرا جلدی کا گئے تھے حج کے لیے جانے کے لیے حکم اور زوری والا ہم کیوں سفر کو جلدی جلدی کرنا چاہ رہے تھے ہم کیا دیا کرتے تھے ظہر اور اثر کو جمع کرتے تھے کیسے نقدموں میں نہاوی و نقصروں میں نہاوی الفاظ کا غور کرنا ہم اس میں سے ایک کو کیا کر دیتے مقدم کر لیتے و نو اکثروں میں نہا گئے سے اس کو مخر کر لیتے کیا مطلب ظہر کو مخر کر کے پڑھتے اور عصر کو کر مقدم کر کے یعنی ظہر کو آخری وقت میں اور اصل کو پہلے وقت ع مك... ہم ایسے ہی کرتے رہے عشا کو مخر کر کے ابو شاہ کا مقدم کرتے پہلے مقدمے پڑتے مقدم اور مغر کو کیا کرتے مخر کرتے اور کو جلدی پڑھتے وہ یس فروس لاتے اور سب کو کیا کرتے یس فرو اور روشن کر کے پڑھتے صبح کی نماز اس بات میں ہم جس طرف گئے جو گلائے کے ہم نے اکٹھے کیے ہیں جس جانب ہم نے ترجیح دی ہے ان کے فی تلجم ابینسلاتے دو نمازوں کو جمع کرنے کی کے حوالے سے کہ جمعی جائے جمع حقیقی سوائے مسطل کے جائے نہیں ہے اور ابو یوسف کا اور امام محمد ابن امام محمد اشانی رحمہ اللہ کا مسلط ہے الحمد الحمدللہ رب العالمین میرا خیال سے اس کتاب کو شروع کرنے کے بعد آج پہلا دن ہے کہ کوئی ایک ترتیب سے جہاں میں سب کو اٹھایا اور